کو اس پہ عمل نہیں کیا استقمال نہیں کیا تو لم تک ایمان اس نے اپنی ایمان کو ناقص کیا وہ راجدار جو اللہ نے علیہ السلام موسلام سمجھ گئے نا تو اعمال کے آنے سے ایمان کی تکمیل ہوئی امار کے ترک سے ایمان کی تنخیص ہوئی اب کہتے ہیں یہ ہمارے لیے دلیل ہے آپ کے لیے نہیں ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ نفسی ایمان جیت ہے امار سے تکمیل ہوتی ہے امال زیادہ کرو تو کامل ہوگا امال کم ہو تو ناقص ہوگا دل ہماری تو ہماری نہیں ہے ہاں چلو آب اتفاق آب کر لیتے ہیں محدثین بھی مستقلین بھی یہ دونوں اتفاق کرتی ہوئی مرجیاں پیرت کرتے ہیں کیوں مرجیا جو, رات رات جو, جو تم کہتے ہو کہ آمار کی کوئی ضرورت ہی نہیں بالکل ضرورت ہی نہیں ہے کیوں نہیں ہے جو امن اس تک ملا استقملی مانا امن امن لمج تک اگر ایمان ہر ایک انسان کو ایک چیز جب چیز پسند ہوتی ہے تو کامل ہوتی ہے ناط پسند نہیں ہوتی ہے اور یہاں کے جب ناطس پسند نہیں ہے کامل پسند ہے تو ایمان کامل ہوتا ہے آمال سے تو جب آمال سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے تو تکمیل ضروری ہے نا تو امال بھی ضروری ہی ایمان کے لیے مرجیات رد ہو گیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں سے اگر, اگر اپ, آپ کے پاس ہونا مولانا بکریا رحم اللہ کی کتاب تو اچھی بات ہے اس نے یہاں پہ بہت اچھی بات لکھی ہے ایک محدث نے لکھا ہے کہ اکثر محدثین ان آیات کو اہناب کے خلاف لیتے انہوں نے کہا نہ ہی نہیں یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی ہے یہ آیات یا یہ امام بخاری مرجیا کے خلاف کہتے ہیں اہناد کے خلاف نہیں کہتے اس لیے نہیں کہتے کہ احناط کی یہ مدا نہیں ہے تو جب مدعا تو رب کے سو زیادہ تھے اس لیے مصعل السلام کا نام سنگ گئے جیسے تم کہتے ہو نا تم کہتے ہوئی کہے نا ساتھ سنت والے جو ہیں نا یہ مؤتزلے ہیں کیوں عذاب قبر نہیں مانتے اور جو عذاب قبر نہیں مانتے وہ متضل ہم تو مانتے ہیں تو کیوں متضلہ کہتے ہو تو so, حضرت موڈ کیوں بولتے ہیں کا تذکرہ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ جو من سے آزادی کل موت زلا ہم کہتے ہیں کے درمیان جو قبر کا من کے لیے ہے تو جو قبر مانتا ہے اس کو متولہ ذکر کیا یا تو یہ جہالت ہے یا تاثر یا نادانی پد میں کیا ہوگا تمو صاحل السلام یہاں بھی ہم کہتے ہیں کہ امام بخاری السلام آہناد پہ رد نہیں کرتے اس لیے کہ آناد تو احمد کو ضروری مانتے ہیں الم امام بخاری ان پہ رد کرتا ہے جو احمد ضروری مانتے اور جو احمار کو ضروری نہیں مانتے وہ مرجے یا امام بخاری کا رد یہاں پر ہے آنا پہ نہیں ہے اس پر چھوڑ دیں گیا ہے اب اس پر یہ مسئلہ ہے کہ اچھا اب جب گورنر کی طرف یہ خط لکھا حضرت عمر فرما فینائشی اگر میں اس کے بعد زندہ رہا بس اب تمہیں اس, اس کی تفسیر کر دوں گا تجھے عمل ہوں گے یاد تک کہ تم اس پر عمل کرو پوری طریقے سے تمہارا عمل آ جائے گا پوری طریقے سے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ کام کرتا ہے اگر میں زندہ رہا تو اس کی تشریح کروں گا کہ پورا عمل آ جائے ہر کسی کو مالی ابھی عمل اجمالی ہے جب گھر گئے تو عمل اجمالی ہے پھر اگر زندہ رہا تیری میری ملاقات ہو گئی تو تفصیل بتا دوں گا تو عمل تفصیلی آ جائے گا لیکن اس سے کرتے ہی نہ و یہ ہے کہ اکبر اب وہ کرتے ہیں لیکن اجزائے داخلے نہیں کہتے ہیں بالکل لازم ہوگا میننگ ہے لیکن بدو نیم کام کرتے ہیں یہ کہہ دیا کہ وہ ناموس سے ہیں اور, اور اگر مجھ سے میں تمہاری ملاقات کا ہریش نہیں ہوں اور یہ اول ڈسٹرنس یہ مراد نہیں ہے کہ مجھے اول معنی یہ ہے ارمان ہم پر ارمان کیا کہتے ہیں نا معنی ایک آدمی کسی چیز کا افسوس کر رہا ہے میں افسوس نہیں ہاری کسی چیز کے حصول کے لیے چار ہے نا سب چار اب ان چارجی کہ تم ہماری بھائی ہو تمہاری ملاقات ہمیں بہت ہیں لیکن ہم ہوی سے ملاقات تمہاری نہیں ہے ہم ہری سے آخرت واولمک ہم ہری سے مولا ہیں واولمکین ہم ہری سے مکباہ ہیں اگر ملاقات نہ ہوئی So افسوس ہو گیا. کرنا نن نن اس ملاقاتi ملاقاتi نہیں کرنا نہ می نے پچھلے کہ ہمارا دنیا میں مطلوب ملاقات نہیں ہے بات سے کیا ہمارا مطلوب ملاقات رب ہے اب سمجھ نا اس پچھلے فرمایا فرما آنا الاسمت جملے لو تو پھر تو حیران میں آپ کو کہتا ہوں بھائی ہماری ملاقات ہوگئی نا وہ کام ہے ملاقات نہیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تو ادا جہاں سے دشمنی ہے یہاں یہ مقصد نہیں ہے کہ میں تمہاری ملاقات کا ہریش نہیں ہوں جب رسول اسلامی لیکن ہمارا جو ہرس ہے نا ایمان پر ہے حضرت پر ہے وہ جو ہرسل وہاں ہے تقلی دی عقلی طور کے بعد اب نقلی طور پر تقریب دینا چاہتی ہے تو حضرت صلی علیہ ورقہ ابن نوفل کے سامنے ابراہیم علیہ السلام لیت میں مطلب آگے ہم نے پڑھ لیا حد تب بھی ابن نوفل ابن اسد نے مسئلہ کو ابن نوفل کے سامنے پیش کیا اور احناف کیا وبارک ابن کی نوفل فون ہے جب مرکب ہے مورزید تعریف اور پیچاب پر نام سے متقل فرمایا یہ ایک اس کے ساتھ ساتھ جاہلیت تمام محدثین متقلیمی آ گیا ایمان کے ساتھ اعمال کو ضروری جانتے ہیں اب دو فرق یہ ہے کہ تین محدمہ نے جاہلیت کی داخلیاں ابن نوفل اور احناس متقلی مانتے ہیں لیکن باہر صورت جو ہے ان کے اس مسئلے میں وہ اعمال ایمان کے ساتھ تعمار کی نہیں کیا ضرورت او ہے او اور اعمال ضروری ہے شریف کتاب جہاں کہتے ہی ایمان کے ساتھ اعمال کی کوئی ضرورت نہیں شادی جو تھا نا بس ایمان ہو بس ہو بس ابن عام ابھی مسئلہ ہے تو ایمان بخاری چاہلیت میں بھی نقل کرتے ہیں نہیں اور اس کی موضوع یہاں یہ اور ہے اس کی مشہور ہے یہ پہلے اس سلسلے پر تھا پہلے مذہبی اس کے بعد ایک حدیث کو قبول کیا تعلیم تنسر کی دینی اس کے بعد جو ہے رحم اللہ لیکن سچا نسرہ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پیش کرتے ہیں مکال ابراہیم علیہ السلام تو اس نے میں قبول کر لیا اب اس کو زمان جاہلیت اس لیے کہتے ہیں کہ ہر وہ جو کہ کسی نبی یہاں پہ مشہور ہے سوال یہ ہے کہ امام بخاری استدلال کرتے ہیں اپنے متعانے کے بعد زمانہ زمانۂ اسلام کہلاتا ہے تو اس کو گزشتہ ذکر شدہ آیا متصل تبرو زمانہ کیوں نہیں کو تو کیوں ذکر کیا ہے اس میں کیا حکمت ہے بیوی آنے کے بعد جو زمانہ تھا وہ زمانہ اسلام تھا تو ایک قول ہے لیکن بہت سی محدید مکان نہیں ہے ابل ابرانی باز محدین نے کہا ہے دیکھو اس آیت کو بعد میں اس نے ذکر کیا ہے کہ اس میں دو اجتماع عربی ایک یہ دوسری دوسری دوسری کہ یہ قول اللہ ہے سوری اور دوسرے کہ یہ قول ابراہیم علیہ السلام ہے اب چونکہ انتماعی شادی کی خاطر یہ سریانی آثار اور اخبار صحاب و تازی کے درمیان اور ابراہیم کے قول کو لے آئے ہیں <خص> جن بات تو ابن نوفل جو تھا یہ بہترین کا کاتب تھا عربی بھی لکھنا جانتا تھا اس میں احتمال, احتمال ہے کہ یہ کلام دلوقع اللہ, دلوقع اللہ ہے اس میں یہ دوسرا استعمال ہے کہ کلام ابراہیم ہے علیہ السلام ابرانی زبان بھی کی اللہ, اللہ کی وجہ سے اس آر کو باقی آیات سے علیحدہ کر کے آثار کے آسار کی ابرانی زبان جس جس شب نے بولی تھی وہ یہ بات محرد محدثین نے کی ہے لیکن زبان کی وجہ لیکن یہ بات پسند نہیں ہے شام جاتی تھی برا تعریف ہے کہ اگر یہ جب اس میں یہ استعمال ہے کہ یہ کلام ابراہیم ہے کرتے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سلام تو بھی صحابہ کرام سے قدم ہے پھر ان کا قول بھی آسار سے پہلے کہتے کس کو میں سمجھ گئی اس لیے یہ پسند نہیں کرتے کہ اگر استعمال یہ ہے کہ کلام ابراہیم کو ابراہیم علیہ السلام تو پھر بھی اللہ کے نبی و خلی ہیں کرتے ان کے قول کو صحابہ کے آثار سے تو پہلے لام چاہیے تھا درج ابراہیم علیہ السلام تو صحابہ و تعلیم عبرانی بھی تھے اور کاتب سریانی بھی تھے تو کی جواب کا جواب یہ ہے شام کا یہاں سے امام بخاری, بخاری آج مجھ مجھ میں اس لیے لایا ہے اب کہ پہلے دو آیات سے امام بخاری کا مدعا بڑا ختم ثابت ہوتا تھا اور یہاں سے سوریا عبارت ہو ابارات سے پٹان امام بخاری یہ اشارت النسے بخاری کہتے اس آٹھ کو ذکر کر لیا پنجابی بولی والوں سے تم پنجابی کہتے ہو پنجاب کی زبان بول رہا ہے بلوچی کو تمستانی کو تم بلوچی عمارت البان بولتا ہے یزید و کس پر اور یہ اشارت النظر یزید ویم کسوں پر اسی طرح کی زبان سریانی سے بخار ابراہیم بخل علیہ السلام واقع اب ملکی کی بات یہ کہ وارقا عربی بھی جانت اگر اس کا ترجمہ کر کے ختم ہو جائے گی اب اس میں جو مسئلہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کیا ہے اپنے بغرانی یعنی کتابت ابراہیم اور مدعا ای کیا ہے کہ ایمان بھی جاتیوں نقصان آتا جی لکنا ہے لکھنا کتابت ابراہیم علیہ السلام نے میں اپنے استعدال کرتے ہیں تو یہ استدال کیسے صحیح جیل سے فصل میں بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارنی کے تو گویا کہ بال بلا والا جی کی لغت سوری اکل، اب امام بخاری کا مزہ یہ ابراہیم امام بخاری اتنا کہتے ہیں کہ امام حلت ابراہیم علیہ السلام تو مؤمن تھے نا اب یہاں اس میں تو شک لطار لطار نہیں ہے کہ وہ را دیا وہ تو یقیناً مؤمن تھے میں بھی ہے جب مومن تھے تو اس کے سار کے لیے محتاط ہرت ابراہیم زیادت ایمان چاہتے تھے اس کہ ایمان تو پہلے حاصل یعنی ایمان مفصول جو ہے نا زیادت چاہتے آپ نے آپ کو اشارہ جب ایمان ایمان میں زیادت چاہتے تھے وہ کہتے ہیں یہی رواج بخاری کتاب ہے کے ایمان تھا نام عربی ہلاکل یتمین سے وہ زیادتی ایمان کے طالب علم میں چار ابراہیم علیہ السلام جب ایمان میں زیادتی تو معلوم ہوا کہ ایمان یزید دے آرگی کا لفظ ہے ٹھیک ہے ہم اس کا جواب دیتے اور جواب قیمتی ہے ایک ہے ایمان ایک ہے تومانیت اور یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں اور یہ آپ جو ہے یہ دلیل علامدائے امام بخاری نہیں ہو سکتی اس لیے اگر امام حضرت ابراہیم اطمینان قلب کے لیے اموات مانگتے ہی ہیں اور چاہتے ہیں تو زیادت کے لیے میں چاہتے ہیں زیادت کے لیے ایمان نہیں چاہتے جو ہے یہ ایمان سے غیر جو زیادہ سے لافی ایمان ہے یہ بھی مطابق دارا جان نے بھی صلی اللہ عمل علاقہ دی جب ہوگی ایک ایمان ہے ایک تومانی قطر نہیں یہاں پہ مزدور زیادت اطمینان ہے نہ کہ زیادت ملتا. ایمان اول اطمینان شخر میں من ایمان ہے مسئلہ ایمان بخاری کے لیے دلیل دلوی پڑتے تھے انجیر okay. کی اپنی زبان اتنا مختصر جواب نہیں تھوڑے سے کو لمبا کریں قریبی کو عربیت میں منتقل کرتے تھے دی. دی. علم کے تین درجات ہمارے صحاشے نے جس کو علم یقین کہ عربی ابرانی کے بجائے ایک ہے علم بے مشاہد الحیر جس کو کہتے ہیں کو کہتے ہیں ہم خود یقین ایک ہوتا ہے بے مشاہدت نفسنی سریانی بھی جانتے بلم القینی زبان کو مسلم ہے سریانی اور جو ہے یہ سریانی سے علم الیقین کہتے ہیں ایسی چیز کو بذریعے فی آپ کو ایک ایسی حقانیت معلوم ہو جائے علم ال کہتے ہیں کہ بے مشاہدہ تو ابراہیم بھی بین القین کہتے ہیں اس جیت کو کہ جس دو جب ہے نا آپ کا علم لیکن بے مشاہد حاصل ہو اور بل عرب کے نظاربلیا کو نظار یہ ہے کہ محمود حسن کہتا ہے کہ آگ میں حرارت ہے یہ ایک برے آدمی تھے اور گرم ہے یہ کبھی خراغ کمادہ ہے جو بھی جالم ہے اس کے اندر تو جلاتا ہے اب ابھی خطر یقین پیدا کرتی آگ جل رہی ہے چاولوں پینے سے پک رہی ہیں جب انہوں نے لگا چولہے میں ڈالی کہتے دیکھو وہ لکڑ جڑ رہی ہے یہ ہمیں آخری زمانے میں نار پر یقین ہو گیا ہے بے مشادت یا قدیم لکڑ جڑ رہی ہے راگ ہو گئی ہے اور دیکھ ہے اب خدا ایک آدمی آگ جلا رہا تھا اس کا خیال نہیں تھا اسے ہاتھ اندر کر لیا آندھی نہیں لکڑ اندر کر رہا تھا تو یہ ہاتھ بھی آگ سے منتصر ہو گیا ہار <سؤال> جل نام ہاتھ تو ہرام پولی اے میرے زاد بھائی کو اپنے بتی یہ ہے بے مشاعاد نفس اب نام اس میں کوئی شک نہیں ہے تو علم یتیم اوپر حاصل یا نہیں کہ روایت مسلم میں ہے یا ابراہیم امی لالن علم کے خاطر تو معلوم تھا کہ اللہ اموات ہیں اس کو حق القین کے اعتبار سے وہ چار پرندوں کی نسبت سے دیکھ لیا اگر حضرت عزیر نے موتا کا سلسلہ اپنے ذات ضابطہ دیکھ لیا تو ابراہیم کا علم ال یقین ہو گیا اور حضرت وزیر کا عین ال یقین ہو گیا علم ال یقین عمل یقین بعض علم علم یقین تھا اگر مسلط ہو گیا ہے واللم تو من کیا تون اگ में اگ में اگن اگن تو امام نہیں لا ان کہا یقین میں تو مومن ہوں لیکن یہ افسار جو ہے اور بڑا بچے کو کہ مجھے استدلال کے طور پر یہ معلوم ہے اللہ نے ربان قادری ہی آئے اموات پر میں مشاہد کو بلا اس لیے علم مشاہدہ جو ہے یہ اقوام ہوتا ہے علم استدلا کو اسکال نہیں ہے با سمجھ گئی یہاں ام عذرائے اور جیسے میں آپ کو کہوں نا کہ مکت المکرمہ سے تقریبا کچھ اوپر چار سو مین کے فاصلے پر مینت المنور ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے روزہ مبارک بھی ہے بہت ہی مشان مسجد ہے ایک طرف یہ ہے اور دوسرا وہ ہے آپ نے تو جان یقین کر لیا کہ برا تو جھوٹ نہیں بولتا ہے ابھی آیا ہے تو دیکھ کر ہم سے نقطہ لیکن اللہ کرے کہ آپ کو اللہ میرے ساتھ بھیجے پھر کیا بولے اگر ہم جب اب چلے جائیں تو میں کہوں کہ وہ جونے کا ذکر ہو یہ ہو تو کیا ہوا آپ کو ایمان زیادہ ہوا جو ہو گیا ہے پہلے سے تھا مدینہ منورہ ہے مسجد نبی ہے اب دیکھنے کے بعد یقین آ گیا مشاہد اقوام ہے بڑے چھوٹے سولہ کے لیے وہ دل اپنے لیے بناتے تھے ہم نے دل اپنے لیے بنا دینے کہا دیکھو ایمان کیا بات اطمینان چاہتے ہیں نوفل معلوم اور کہ سی ایمان تھا اطمینان زیادہ ہی ایمان دلائی عبدال ہے ہم کہتے ہیں فطمانی ملتے ہیں آگے جاؤ نسبت ہے تعالیٰ دیکھو بھائی ماضا ترا حضرت نواز رضی اللہ تعالیٰ اپنے ایک شاگرد تعبیرات بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ, منا ساتھ, منا ساتھ, عزی ساتھ ہم تذکرہ ایمان کرتی ہیں کچھ ٹیم کے لیے حقیقت حکمن سا مذاکر ایمان کرتے ہیں کچھ ٹیم کے لیے بھائی بیٹھ جاؤ تھوڑا سا ایمانتا رکھتے ہیں مذاکر تھوڑا سا ایمانتا رکھا ایمان بخاری رحم اللہ <سؤال> کہتے ہیں جبل کی سروعات کے دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ اور جو شاگرد کا تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ اب دیکھو ٹھیک ہے نا ایمان تازہ کرتے ہیں لیکن یہاں ایمان بخاری جو ہے نا زیادت پہ استدلال نہیں کرتا ہے دوسری مدعا پہ استدلا کرتا ہے اور دوسرا مدعا کیا ہے یہ اعمال ضائع کر کے یہ ایمان داخل فی ایمان کو کہتے ہیں داخل فی مصنوعی ایمان ہے اس کے لیے استدلال امام بخاری کہتے ہیں نومن سات نومن تو یہ ہے مؤمن تو یہ ہے اور ذکر نومن ہے اور مراد من اس سے اور یہ نزکر تو فیل ہے کیا ہے فیل ہے تو گویا کی فیل سے تعبیر ایمان سے کیا ہے جب خیر سے تعبیر ایمان سے کیا ہے معلوم ہوا کہ یہ افواج جو ایمان کے اندر داخل آپ طلبہ کی جاسوس سمجھ گئے ہمارے ساتھ ایمان سے پس کے جائزہ لے کر وجہ ت... ایمان ت... بخاری کہتے ہیں کہ اعمال اجزائے ترکیبیں ایمان میں داخلے ہی دو دو ایمان ایمان اس لیے جو اماد تعبیر ایمان کی کی ہے اس لیے کہ احمد ایمان سے آپ جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ دہی ہمارے لیے حاصل ہم بھی مانتے ہیں کہ ایمان امار سے تعبیر ایمان سے کی ہے اس لیے کہ امار جو ہیں اجزائے ایمان ہیں ہم بھی مانتے ہیں اجزائی ایمان تم کہتے ہو کہ اجزائے داخلے ایمان میں ترکیبیں ہم کہتے ہیں اجزائے خارجی ترکی ہیں سے استعمال ہوتا ہے تجس بے کے لیے جاسوس استعمال ٹھیک ہے نا تل گیا اس لیے حضرت سے تعبیر ایمان سے کیا ہے تو معلوم ہو جو ایمان میں داخل صلی اللہ ہم بھی کہتے ہیں ایمان کے مفول میں داخلی صحیح السلام وہ کہیے ازائے ہیں ہم اجزائے خارجی ترجیح ہیں تم کہتے ہو کہ ایمان کے لیے امار کی ضرورت ہے ہم بھی کہتے ہیں ایمان کے لیے امار کی ضرورت ہے والا سمجھ گئے بھائی یہ تو اپنے لیے دل پیش کرتے ہیں ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے سمجھ گئے نا کہ اس میں بہت دوں گا تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی گورنمنٹ ساتھ تو ایمان کو پچھلے کہتا ہے کہ جد جدو ایمان اکمل اپنے مختار سے تم اپنی ایمان حکمت کیا ہے تو تازگی ہے نہیں کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے تازہ اور ایمان تو محفوظ ہے تب جب ایمان کا تذکرہ کرو گے تو اس میں تازگی آئے گی کیا کیا ہے موسا کا نام اس کی مثال اب جانتے ہیں محدید یہ ہے مسل تو مسل یہ بات یہ ہے حضرت موسم یہ ایک کوئلہ ہے جس یادہ جو بھی है انگار بن گیا موسا شوہرت ہے آگ بن گئی ہے اس لیے اس کے اوپر راگ نہ آ گئی ہے کیا گئی ہم نے اس کے اوپر راگ آ گیا ہے اب راگ کی آنے ना سے ना اس کے انگاری مشہور ہو گئے اس کے اندر تو نظر نہیں آئے قرآن تو بادشاہ نازل ہے باد انگیل نازل ہے جب ہم نے وہ راگ جو ہے مجبور گیا اس لیے نظر اللہ والا اڑ گئی جب رات اڑ گئی نا حضرت جو انگار تھا وہ اپنی حیثیت ظاہر ہو گیا حضرت عیسا کی اسی طرح مومنی جو ہیں نا یہ تو مومنی ہے لیکن حلت کی وجہ سے اشتغال دنیا کی وجہ سے معاملات دنیا لحاظ سے گپ شپ کی وجہ سے وہ جو ایمان کا جذبہ تھا یا قوت یا بنیامی تھی وہ تھوڑا سا کمزور ہو گیا بہت کمزور ہو گیا ہے نا حضرت ہے کمزور ہے تھوڑا سا مجاگر کر لی ہے تو راگ اڑ جائے گی جب راگ اڑ جائے گی تو ایمان اپنے ہزار ہو جائے گا اور نواہی اور امر یہ تو رات میں تھا ساتھ اگر ایسے آپ نہیں سمجھے تو آپ کو جس طریقے سے سمجھاؤ پڑا ہے کے مقابلے میں تو راتی تھی جن کا اپنے بھی پاس اللہ حسن فرماتے تروا کا مجلس سے یا کسی کا بھی گپ شپ لگاتے لگاتے لگاتے آ کے یہ کہتے ہیں سبحان اکلتی تو اس لیے حضرتی اب اس مجلس میں جو ہمارے گپ شپ کی وجہ سے جو ہماری اخلاق یا ایمانیات سے جو دور آئی اخبار پڑنے سے وہ چلی اچھا گئی ہے تو جو میں نے اس کی جو دور چلی گئی ہے ان شاء اللہ تھوڑا سا ایمان کا تعبیر وہ کہتے دیکھو امان سے تعبیل ایمان سے کی ہے تم معلوم ہو کہ امان جز ہیں ہم بھی کہتے ہیں جناب جز ہیں کیا بات ہے نا ہیں ہم کہتے ہیں تمہارے پاس ترکیبیں پہ کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس اب جزا بالکل کا مسئلہ اب دوسری بات ہو ابن مسود ال یقین کے طرف آپ بلائیں کاش کے میں اس وقت رحم اللہ, اللہ پھر امار کی ابن کہ الیقین المان کل میں ان جو ہے یہ پورا ایمان اس کے یہ پورا ایمان ہے آن کا نثر معذرا جس جس یقین جو ہے یہ پورا ایمان ہے علیمان کلو تاغی اور زندہ ایمان ہے اب امام بخاری یہاں بتاتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان ذو اجزاء حد تک نہیں رہا جب ایمان ذو اجزاء ہوا تو یہ مرکب ہوا جب مرکب ہوا تو آپ کو ہر مرکب تو یزید ہو یا نا کچھ تو لہٰذے ایمان یزید ہو بابا ایمان بخاری صاحب آپ کی ایمان مسلم مرکب ہے افزائی اکبر بھی اولت سے آپ کے پاس اول کون ہے یہاں سے تو کچھ نظر نہیں آتا ہے کہ ال یقین المان و کل ہو جو یہاں پہ جو ہے نا افراد پر یا اجرا کی دراز کرتے یا تو نہیں ہے امام بخاری صاحب سے اس لیے کہ ملک احاطے اپراد کے لیے آتا ہے نا تو المان المان پر یقین ہے اب ایمان القین سے تو نہیں معلوم ہوا کہ زو اجرا ہے کہتے کلو سے کرو سے ہے ورنہ کا اطلاق کس لیے ہوتا ہے ایسی چیز پر ہوتا ہے جو کہ اپنے افراد سے یہ ممکن ہے کہ نبی علیہ السلام ہو اس نے اپنے افراد کو گھیرا ہو جسے اکبر معلوم ہو کہ ایمان کے افراد نے جو ایمان کے افراد ہوئے اجزاء ہوئے ہوتی ہے جو مرکب ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے تو خوش ہوئے تو ایمان جیسی بجن خوش ہوتا ہے ہم کہتے ہیں پورا رشتے لال ہے کلو سی نہیں ہے بھائی اوپر دیکھو حدیث صاحب نے چھوڑ دی ملی ہے ملی ایمان بتن سمجھ گیا نا صبر مف المان ہے ایمان ال یقین ایمان یہ ہے صبر نصف المان ہے صبر آدم سے ایمان کا محمد اور ول ایمان ہو ایمان کلو تو صبر نفل ایمان ہو گیا ہے بلکہ اور یہ یقین علیمان کلو ہے اس سے کامل بنتا ہے ہم بھی کہتے کہ آمان کی چیز کامل ہوتی ہے اجزا سی چیز کامل ہوتی ہے اس لیے آپ بھی قالے ہم بھی قالے در کے عمل سے آپ بھی کسی کو قابل نہیں کہتے کر کے عمل سے ہم بھی قابل نہیں کہتے اگر یہ اجزا سے ایک چیز کی تنقید ہوتی تو پھر تو آپ پتا لگاتے ایمان کے لیے ایک مت ایک حصہ ایمان کا یقین دوسرا حصہ ایمان کا ان دونوں آجاب کو آجاب ملاؤ تو ایمان کامل ہے ان دونوں کو ملاؤ تو ایمانی کامل ہے اب یہ یقین جو ہے نا یہ زیادت یقین میں آتا ہے اور یقین جو ہے یہ استقامت ہے اور استقامت جو ہے ایمان سے غیر ہے نہیں ہے بھائی اس پہ بھی یہاں گولیاں وہ کہتے جی عزائط اور امام کہتے ہیں عزائے ترجیح کیسے ایمان القین ایمان جو ہے پورا کے پورا یقین ہے اب یقین کس کو کہتی بھائی استقامت کو ہیں اور یہ استقامت ایمان سے غیر ہے نہ استقامت بات کی چیز ہے استقامت جو ایمان کے مصنوع سے خارج ہے ایمان استحکام ایمان کے مصنف سے خارج ہے یہ شہ آخر ہے تو اس سے استدلا تمہاری جزیت پر نہیں ہوتا دوسری دلیل عمر صاحب کہتے ہیں الصدر لا نہیں پہنچ سکتا ایک انسان حقیقت تک ہتا یادا یہاں تک یہ چھوڑ دے ماں ہر اس چیز کو ہاک صدر الصدر جو کھٹ کے اس کے سینے میں جس چیز کا تر سینے میں ہو یعنی وہ کھٹکا ہوا چیز جب یہ اپنے سینے سے نہیں نکالے گا تو یہ حقیقت تخوا تک نہیں پہنچ سکتا اب اس چیز سے, سے لال ایمان بخاری کس طرح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تخوا امر ہے تو لا لوگ لگ حقیقت تخواب نہیں پہنچ سکتے انسان حقیقت تخوا تک یعنی ایمان تک ہٹتا دام کا پھر صدر یادا یہ دا چھوڑنا یادا کے یہ چھوڑے کرنا اور چھوڑنا یہ عمل ہے تو جو ہے کرنا اور چھوڑنا عمل ہے وہ چیز جس سے اس کے سینے میں تردد آئے جب یہ اس کو چھوڑے گا تو حقیقت تقویٰ کو پہنچے گا اگر یہ نہیں چھوڑے گا تو حقیقت تقویٰ کو نہیں پہنچے گا تو معلوم ہو ایک ایمان ہے اور ایک فیر ہے اور وہ فیر جو ہے وہ جو بھی ایمان ہے یا تقوا ہے ایک ایمان ہے ایک یادا فیر ہے اور وہ فعل جو ہے وہ ایمان کا جز ہے جب ایمان کا جز ہوا تو المان لذیذ و یم کو سو گیا ہے علیمان لذیذ و یم گیا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ تکوا پہلے جاننا ہے کہ تقوا کہتے ہیں کس چیز کو تکوا تو کہتے ہیں بچن کو اب یہ تکوا کی اپنی تین مفہول میں تین مفہ میں ایک تو ہے تکوا من شرق ہے ایک تکوا من المحرمات ہے اور ایک تقوی کیا ہے منل مشتبہات ہے مشتبی چیزوں سے جو محافظ فصر رہے اب یہ درجات تقوی ہیں یہ درجات ایمانی ہیں اب تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے کیا ہے مشتبہ سے بچنا تکوا کا متفق دروازہ در جو درجہ ہے وہ کیا ہے مرما سے اور سب سے ادنا درجین آلہ جو ہے وہ کیا ہے شیر و کفر سے بچنا ہے یہ تو درجاتی تقوا ہے درجات ایمان نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اس سے آپ کا استدلال جزیت اعمال پر نہیں ہو سکتا ایک اگر فرضن آپ اس سے جزیت اعمال کے استدلال کرتے ہیں تو ہم بھی تو اعمال کو جز مانتے ہیں ہم بھی اعمال کو جز مانتے ہیں فرق یہ ہے کہ آپ داخلیاں مانتے ہیں ہم خارجیاں مانتے ہیں اور آپ بھی داخلیاں مانتے ہم ضروریت زینیا مانتے ہیں چلو ہم مل جائیں گے اور دونوں اپنے اس بم کو پھینکے گی مرجیاں پر اور ان پہ منوائیں گے کہ بھائی ایمان کے بعد امال کی ضرورت ہے اس لیے ایک لائب لوگ لابی کا تب تکواہ تو اگر تقوی کامل جانا ہے تو امال کرنا ہے امال نہیں کرو گے تو حقیقت تکوا تک نہیں پہنچ سکتے ہو پھر وہ امال جو کیا ہے ترک منہیات ہے اور معمورات ہے تو اب یہ سے لال پہ اچھا پڑتا ہے ہمارے خلاف نہیں پڑھتا ہے ٹھیک ہے آگے وکال مجاہدوں امام مجاہد کہتے ہیں یہ وہ مشہور صحابی ہے بہت عبد عبداللہ ابن عباس کے خاص،, خاص شاگرد ہیں اور کہتے ہیں کہ کئی دفعہ تیس مرتبہ یا ایسی بھی زیادہ اس نے قرآن پڑھا اور سنا مجاہد کہتے ہیں شرح القم الدین اللہ نے ظاہر کیا ہے مقرر کیا تمہارے دن سے ماں وہ وسا دن روحن جس پر حکم دیا تھا اللہ نے نو علیہ السلام کو اب اوسنا محمد ہم نے وسیعت کی تجھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویا علیہ السلام کو دین واحد ایک دین ایمان بخاری کو آپ جانتے ہیں یہ آپ کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ آج تو آپ نے گوش بھی کھائے ہے چاول بھی کھائے ہیں کیا آپ کا ذہن کام کرتا ہے yeah. یہاں پہ آپ کا امتحان ہے yeah. امتحان اس بات پر ہے کہ اوسینا کا یا محمد وہی دن <هدن> یہ کس کا ترجمہ ہے یہ شرح کم لاؤسا بھی موہن کا تو نہیں ہے اس کا ترجمہ نہیں ہے آپ yeah. امتحان ہو گیا ہے امتحان حسین احمد کا ہو گیا ہے محمود امتحان ہے یہ کس چیز کا ترجمہ ہے بھائی اس آت سے مزکورا کتب قطب نہیں ہے پر اس آت کو اس میں ایک ایسا حصہ آئے گا کہ یہ اس کا ترجمہ ہے وہ حصہ نکالو آپ اس کون ہو پر شرال وی کماشاب سے شرالکم دین ماؤسا بھی کا اب یہاں ترجمہ ہو گیا ولنا الیکا اے محمد ویادیندن شرالکم دین ماؤس ولینا اے محمد صلی اللہ وسلم ہم نے تجھ پر وہی وہی کی ہے جو سے پہلی نوح شرابت کی تھی ما و سین وی او ہے نا اوسینا کحمد اس کا ترجمہ ہے اب بات سمجھ گئے یہ جی امام بخاری کبھی کبھی جو ہے نا طلبا اور قارئین بخاری کے امتحان دیتے ہیں یہ ترجمہ کس چیز کا ہے تو اوسناک یا محمد بھیا دین واحد اب اس سے استعلق کرتے ہیں امام بخاری صاحب کہ کیوں دین واحد ہے آپ کو پتا ہے کہ نو علیہ السلام کا دین نبی علیہ السلام کا دین اصول کے اعتبار سے موافق تھا فروعات کے اعتبار سے متفق تھا تو معلوم ہوا کہ دین عبارت ہے اصول اور فرو سے دین عبارت ہے اصول اور فرو سے جب اصول اور فروغ جمع ہوتے ہیں تو یہ مرکب ہو جاتا ہے جب یہ مرکب ہو جاتا ہے تو ایمان بھی مرکب ہے اس لیے کہ دین اصول اور فروخت سے عبارت ہے دین جو ہے اصول اور فروخ سے عبارت ہے جب اصول اور فروغ جمع کریں گے تو یہ چیز مرکب بن جائے گی تو اسی طرح ایمان بھی عبادت اصول سے ہے اور فروخ سے ہے جب اصول اور فروغ ملائیں گے تو چیز مرکب ہو جائے گی تو ایمان مرکب ہو جائے گا اور جب ایمان مرکب ہو گیا ہے تو یہ سوال اب سمجھئے ہیں آگے دیکھو وکالد مباس اور شیراتم واجا آپ کو صرف شرا سے لے گئے صورت مائے دکھو شراطم و منہاجن شراط کہتے ہیں قانون اللہی کو و منہاج کہتے ہیں اس قانون الہی پہ عمل کرنے کو شراک کہتے ہیں قانون اللہی کو منہاج کہتے ہیں اس قانون الہی پہ عمل کرنے کو جس طرح بھی لکھتے شیر آتم و منہاجن سبینن و سنتن تو شیرآت سے مراد ہے دستور شراطن سے مراد ہے گین اور منہاج سے مراد کیا ہے سبیلن و سنتن ایک راستہ اور ایک طریقہ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس امام بخاری نے شراتن و مناج سے بھی استعار کیا جیسے پہلے ہاتھ میں ہے ماوسا دین ون تو من علیہ السلام کا دن و نبی دپا کا دن کلو ایک تو نہیں اصول میں اتفاق تھا میں اختلاف تھا تو دین میں شرارت بھی ہے اور منہاج بھی ہے چراط قانون کو کہتے ہیں مینہار اس پہ عمل کو کہتے ہیں تو قانون ایمان ہوا اور سگین جو ہے کیا مناج یہ عمل ہوا تو ایمان اور عمل ان دونوں کو ملا تو اسی دن بنتا ہے اسی ایمان بنتا ہے تو معلوم ہو کہ ایمان مرکب ہے ٹھیک ہے بھائی میں بات آ گئی ہے ہم کہتے ہیں کہ چلو ہمارے پاس ایک محدس کی بات ہے محدث کی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ مقصود ان دو آیات کے ذکر کرنے کا امام بخاری توافق آیتین بیان کرنا چاہتے ہیں تصبیر بین آیتے بیان کرنا چاہتے ہیں یہ اچھی بات ہے ان دو آیات کو امام بخاری ان آیات کو ذکر کرنے میں توافق بتانا چاہتی تصبیر اس لیے کہ پہلے آتے میں آتا ہے شرالکم نے دینا اور سوادی الوح اس سے اصول ہیں اب یہاں یہ مسئلہ تھا کہ اصول تو سب کے متفق نہیں ہیں یعنی دین جو ہے شریعت سب کے اتفاقی نہیں ہے اصول میں ایک ہے فروع میں عریضہ ہے تو اس میں دوسرے کہ کی و منہاج جو دین ہے نا دین کے دو اجزاء ہیں ایک شراط ہے اور ایک منہاج ہے تو شراط کے لحاظ سے سب موافق تھے مناج کے لحاظ سے اختلاف تھا مسئلہ آپ ہو گیا تو مقصود پہلے آدمی ذکر ہے تو جو اس توج میں اتفاق بے ذکر بز... اتفاق فلم اس کا ذکر کرنا مقصود ہے اور اس آیت میں جو ہے نہ اختراع بے فروعات مقصود ہے تو مقصود ان دونوں آٹھ کا تبابت بن آتے ہیں یہ اچھی بات ہو آگے دعا حکم ایمان آپ کو سوتے فرقان لے گیا کلما یادو بیکم ردی لولا دعا کم کلما یا دو بیکم لولا فقد اب کہتے دع حکم ایمان حکم بخاری فرماتے ہیں کہ کلما یاد ہو بکم ردی لولا دعاکم اے لولا ایمانوكم اب پران عظیم میں ایمان سے تعبر کی ہے دعا دعا سے لولا دعا یعنی لولا ایمان تو امام بخاری یہ بتاتے ہیں کہ قرآن عظیم میں ایمان سے تعبیر کسی کی ہے دعا سے کی ہے اور دعا میں تو زیادت اور کمی آتی ہے نا دعا مانگی ہے بھائی طالب علم ہیں تو بعض طالب علم بھی دعائیں مانگتے ہیں بعض تھوڑی سی مانگتے ہیں بعض مانگتی بھی نہیں ہے اسے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اچھا تو معلوم ہوا کہ کسی کی دعا لمبی ہوتی ہے اور کسی کی دعا مختصر ہوتی ہے کسی کے متوقع متوسط ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ دعا کی کمی قلت پہ دلالت کرتا ہے دعا کی لمبائی زیادہ پہ تو معلوم ہوا کہ دعا میں کمی اور زیادتی آتی ہے تو بولاد دعا حکم اے ایمان حکم دولات دعا حکم اے ایمان تو ایمان سے مراد کیا ہے دعا ہے دعا سے مراد کیا ہے ایمان ہے اور دعا میں تو کمی جاتی آتی ہے تو ایمان میں کمی جاتی آتی ہے پالیمانا سوری پٹے بخاری مشکل ایمان کم تو سمجھ گئے لولا دعا اے ایمان تو معلوم ہو گیا کہ اللہ کریم ایمان سے تعمیر تعبیر دعا کی فرمایا ہے اور دعا میں تو زیادہ تو نقصان آتا ہے تو ایمان میں زیادہ تو نقصان آتا ہے ہم کہتے ہیں اس کا جواب کہ لولا لا دعا ایمان سے دعا کی ایمان سے دعا پر تعبیر اس لیے کی ہے کہ یہ دعا جز اہمی ایمان ہے یہ دعا جزی اور دعا مخا بتا استجب استم یہ دعا کیا ہے جز اہم ایمان کا ہے جب جز اہم ایمان کا ہوا تو ہم بھی تو مانتے ہیں کہ یہ دعا جز اہم ہے لیکن جز تنظیمی ضروری ہے داخلی نہیں ہے تو لہٰذا دل ہماری ہے تمہاری نہیں ہے فلاح ہو گیا آگے جاؤ امام بخاری کا یہاں کی سجش کو پیش کرنا اپنے مذاق دلیل ہے کہ ایمان مرکب ہے اجزاء ترکیبی سے افزے شہادت شہادت اور شہادت تو اور رسالت اور نماز روزہ حج اور زکوٰۃ یہ سب اجزاء ترکیبیں ہیں تو معلوم وہ کہ ایمان مرکب ہے ہم کہتے ہیں کہ ایک ایمان ایک ایمان کے اپنا مفہوم ہے جو کہ تصدیق ہے وہ غیر مرکب ہے ٹھیک ہے نا اور ایک ایمان باعتبار مومن بھی ہے وہ مرکب ہے اس کو ہم بھی مانتے ہیں ایک ایمان تصدیق ہے ہم کہتے ہیں لا یزید لاضی والس ایک ایمان بحیثیت مؤمن بھی ہی ہے ہم بھی کہتے ہیں یزید و عمش آپ جو حدیث اس حدیث سے ایمان کے مرکبیت پر جو دلیل پیش کرتی ہے آپ کی مداح پہ دلیل کام نہیں ہے اس لیے کہ مسئلہ تصدیق کی زیادہ تو نقصان پر ہے نہ کہ اعمال پہ بات اعمال کو تو ہم بھی ضروری مانتے ہیں اعمال کو تو ہم بھی ضروری مانتے ہیں آپ اس تصدیق کی عزیز زیادت و نقصان کی करें। پیش کریں وہ جو تصدیق ہے وہ इसलिए ہے اس لیے بسیت ہے کہ یہ تصدیق فیل القلب ہے اور قلب بسیت ہے تو کلب کے اندر جو چیز آئے گی وہ بھی بسیت ہوگا تو ایمان بسیت ہے اب یہ دلیل ہماری ہے آپ کی نہیں ہے اس لیے کہ ہم بھی تو اعمال کو نماز کو فرائض مانتے ہیں عزائے ضروریاں مانتے ہیں لیکن آپ سے ہم پوچھتے ہیں اگر ایک انسان کل میں تو پڑھتا ہے نماز روزہ نہیں رکھتا رہتا اس کو کافر کہیں گے محدود سنگھ کہیں گے نہیں ہم بھی نہیں کہتے آپ بھی, بھی نہیں کہتے تو معلوم ہو کہ اجزاء داخلے نہیں ہیں اگر داخلے ہوتے تو اس کے نکلنے سے نقصان ہوتا تو ہم کہتے ہیں کافر ہے لیکن جب کافر تر کے عمل سے آپ بھی کافر نہیں کہتے ہم بھی کافر نہیں کہتے تو معلوم ہوا کہ اجزاء ضروریت تزیمیں ہیں ابھی میں نے خوش ہوں اب ابھی اس بار یہ جی ہے فرماتے ہیں کہ مجھے خبر کی ہمزلب میں ابھی صفیہ میں اکرم سے اکرمہ ابن خالص والا اللہ اللہ خمسن بنا کیا گیا ہے اسلام کا پانچ چیزوں پر شہادت اللہ الہ اللہ بالجر بدل ہوگا خم سے شہادت اللہ الہ اللہ رفع ہوگا تو خبر ہوگی احد حما سے شہادت اللہ الہ اللہ تم رسول ہوگا آنی سے تو شہادت اللہ الہ اللہ کہتے ہیں محدود اولا ہے محمد رسول اللہ ایک شہادت توحید ہے اس کے ساتھ ساتھ شہادت ہے نبی پاک کی رسالت کی اور ایک صلات نماز کو راج کرنا ہے ٹھیک ہے نا پڑھنا نہیں ہے راج کرنا ہے قیام کہتے ہیں ایک چیز کو دوام دینا جیسے تم کہتے ہو کام سوکھ بازار گرم ہے اور لین دین خرید درست دل در شروع ہیں وہی طاعض دینا ول حج اور حج کرنا وہ سو رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا اب یہاں پہ حدیث مبارک نہیں یعنی بنا اسلام کتنی بین کی ہیں پانچ ہیں اللہ و اس لیے کہ ہر چیز کے وجود جو ہے یہ دو چیزوں پر ہوتا ہے ایک جو ہوتا ہے اجزائے مقومہ ایک چیز ہوتی ہے جس کے اجزائے مقومہ ہوتے ہیں اور دوسرا ہوتے ہے اجزائے مکملہ یہ سمجھ سب اجزائے مقومہ آپ جنتے ہیں کیا کیا ہے عید ہے بنیاد ہے یہ دیوار ہے اجزائے مکملہ یہ جو اوپر کام ہوا ہے یہ الماریاں ہیں جنرات کی خوبصورتی ہے پنکھے وغیرہ یہ اجائے مکمل ہیں ہر چیز کا قوام دو چیزوں پہ منحصر ہے اجزائے مقزمہ پہ اور مکملت پہ تو شہادت توحید و رسالت ہی اجزائے مقزمہ ہیں اور نماز روزہ حج و زکات اجزائے مکملہ ہیں تو گویا کہ ایمان کی تکمیل یہ نماز سے ہوتی ہے روز سے ہوتی تھی حج سے ہوتی ہے زکا سے ہوتی ہے ہم بھی تکلیف کے قائل ہیں فرق اتنا ہے کہ ہم خارجے وہ داخل ہم کہتے ہیں اور اس لیے ہمارے دل بعد میں آئے گی انشاءاللہ. اور ان شاء اللہ ان بعد میں ذکر کیے ہیں. ہم ان شاء اللہ بیدار ہمیں یاد ہے ہم وہاں پہ اپنا سدگار کریں گے خیال ایمان گزرو صبو ن شعبہ ابھی آتا ہے ستون اروڑ پیچھے دِن سے ہم قریب ہم ان شاء سے فی الحال کریں تو ازائے مق ایک چیز کے وجود اور بقا کے لیے دو چیزوں کی جو اجزائے مقدمہ و مکملہ تو شہادت اجزائے مقدمہ سے ہے اور پانچ یہ چار چیزیں جو اجزائے سے ہے دوسری بات یہ کہ ایمان دین اسلام کے بنا بنا ان پانچ چیزوں میں منحصر ہے تو وجہ حصر کیا ہے وجہ حصر یہ ہے کہ دیکھو ایمان دو چیزوں سے خالی نہیں ہے یا یہ قول ہوگا یا یہ فیل ہوگا تو وجہ ہے یا یہ قول ہوگا یا یہ فیل ہوگا اگر ایمان کا تعلق قول سے ہے تو شادت اللہ الہ الا اللہ ون محمد رسول اللہ اور اگر ایمان کا تعلق فیل سے ہے تو پھر اس کے دو حصے ہیں یا نہ کرنا فیل کا یا کرنا فیل کا اگر نہ کرنا ہو تو سوم ہے روزہ سوم ہے اس لیے سوم میں نہ کرنا ہے روٹی کھانا نہیں کھانا ٹھیک ہے نا پانی نہیں پینا خواہشات کو نہیں پورا کرنا اس میں تر کے فیل ہے ٹھیک ہے اور اگر اتیام بل فیل ہو تو پھر تین چیزیں خالی نہیں ہوگا یا یہ فیل ناز بدنی ہوگا جیسے نماز ہے یا ایک منزی مال، مالی،, مالی ہوگا تو زکوٰۃ ہے یا مرکب المال ول بدن ہوگا تو حج ہے تو وجہ حاصل ظاہر ہو گیا ہے دنیا اسلام علاقم سے وجہ حاصل اصول اسلام کا وجہ حاصل ان پانچ چیزوں میں کیا ہے کہ وہ چیز اسلام سے متعلق چیز دو چیزوں سے خالی نہیں ہوگا یا عبارت ہوگا قول سے یا عبارت ہوگا فعل سے اگر قول سے عبارت ہو تو یہ شہادت الہ اللہ شہاد محمد رسول اللہ اگر اس کا تعلق فعل سے ہو اس کے دو حصے ہیں یا ترک فعل ہوگا یا اتیاان بل فیل ہوگا اگر ترک فعل ہو تو وہ سوم ہے اس میں ترک ہی ترک ہے اور اگر اتیاان بل فیل ہو تو پھر خالی نہیں ہوگا یا ب... بدنی ماض ہوگا جیسے نماز ہے مالی ماض ہوگا جیسے زکات ہے اور یا من المالی والبدن ہوگا جیسے حج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم باب امیر المان رقل یہ باب ہے <تصدق> ان میں قول اللہ یا و جلد اور کے امور پر اور یہ باب ہے بیان اس قول اللہ کے لئے سربراہ انت ود اصل حل ملے یعنی مارے یاد ہو یہ باب ہے درمیان بیان کرنے عموری ایمان کے اور یا قول اللہ یا زل اور یہ دعوے ہے تقسیم اللہ کے اس قول کے, کے لہسل بر رہا ہے اور اللہ کے اس قول کے کہ قد اصلح المؤمنون ان دونوں صرفوں میں لسا اور قد اس یہاں تک ہو جائے گا عموری ایمان کا ٹھیک ہے دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ باب امور امور کی اضافت ایمان کی طرف یہ اضافت بیانیہ ہے تو مانیے باب امور التی ہیل ایمانو باب امور التی ہیل ایمان یہ باب ان امور میں ہے جو کہ ین ایمان ہے اور اس سے جو ہے ایمان بخاری رحم اللہ کا مداح ثابت ہوگا جو کہ وہ اس کے قائل ہیں کہ اعمال افزائے داخلی ایمان ہیں تیسری توجہ یہ ہے کہ باب ال... باب امور الطی یہ من ایمان ہے یہ باب ہے ان امور میں جو کہ ایمان کے لیے ضروری ہیں اور ثابت ہیں یہ ساب تتل ایمان ہے جو کہ ایمان کے لیے ضروری ہیں تو مسئلہ کی وہ ثابت ہو گیا اس لیے کہ ہم اعمال کو ایمان کے لیے ضروری جانتے ہیں محدثین بھی ضروری جانتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ ہم اجزائے خارجیت تو مانتے ہیں اور وہ اجزائے داخلیہ مکملہ مانتے ہیں ٹھیک ہے اس, اس باب سے امام بخاری کا کیا مقصد ہے مقصد البخاری سے عنوان الباب اور یہ تو مشکل ہوتا امام بخاری میں یہ چیز ضروری ہے کہ اس باب کے ذکر کرنے میں امام بخاری کا کیا مقصد ہے تو اس میں تین توجیحات ہیں اور یہ توجیحات آپ کو چلیں گے سات باب تک دنوں کتنے بات ہیں باب امور ایمان تم کو ایک باب المسلم من سلمہ دو باب ایسلام افزلو تین باب اطام الام چار باب من منان اوحبا پانچ باب حب ال رسول صلی اللہ علمان چھ باب حلاوت الامان سات اب یہ سات جو اخوار ذکر ہیں ان خلاصہ اور نشوڑ محدثین نے تین کلمات میں تین باتوں میں لکھا لکھا ہے پہلی بات ان ابواب کے انعقاد سے اور جو ان ابواب کے انعقاد سے امام بخاری ایمان کی ترکیبیت ثابت کرتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے تصدیق اور اعمال سے اور جب ایمان مرکب تصدیق و آمان سے ہوا تو یہ ہر چیز جو مرکب ہو وہ اس میں زیادت اور نقصان ہوتا ہے تو المان یزید و انفس ہو اس لیے محدین کہتے ہیں کہ امام بخاری جب ایک مسئلے پر پڑ جاتے ہیں نا ایک مسئلے کے پیچھے جب لگ جاتے ہیں نا تو اس سے انتہائی کوشش کرتے ہیں اس مسئلے کو انتہا تک پہنچاتے ہیں تو اب چونکہ مقصود امام بخاری اس باتی ترکیبیتی ایمان ہے کہ ایمان مرکب ہے کسی تصدیق اور اعمال سے تو باب امور باب امور الطیحان باب المسلم سلما باب ای الاسلام افضل بابر تامت من الاسلام اسلام منلی ایمان خب الخب رسول منلی ایمان اب وہ کہتا ہے دیکھو حب رسول عمل ہے منلی ایمان ہے ایمان کا جو داخلی ہے ٹھیک ہے من المان ائب الخی کسی مسلمان سے محبت کرنا ایمان کے نسبت سے یہ ایمان کا حصہ ہے یہ محبت عمل ہے داخلی ایمان ہے عی الاسلام افضل اسلام کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے کیجیے سلیم المسلم تو مسلمان کو مخصوص کرنا عمل ہے یہ ایمان کا جز داخلی ہے ان کی پہچان سلیم المسلم ہے یہ سالمیت پہنچانا عمل ہے تو جز ایمان ہے لہذا ان افواج سوال سے بخاری یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے تصدیق اور ان اعمال سے اور جب مرکب ہوا تو کل مرکب ان یزید ویم کو سنفر امام یزید این کو سو تو امام بخار نے اپنے مزاح کو ثابت کر دیا بات سمجھ گئے اب دوسری, دوسری بات یہ بات مولانا یاحیہ رحم اللہ کی ہے انہیں نقل کی علامہ گنگو ہی سے رحم و اللہ سے ہمارے جو شروع ہے نا حضرت گنگولی اور یہ بزرگ وہ کہتے ہیں کہ اس ان ابواب کا مقصد امام بخاری کا یہ ہے کہ ترجیب عل ہے ترغیب امان ہے اور ایمان کی ترکیبیت جو ہے امام بخاری نے اس سے پہلے افوا بھی ثابت کر دی ہے ان تمام ابواب کو خلاصہ یاد رکھنا پہلے ابواب میں امام بخاری نے اپنے مذاق کو ثابت کر دیا ہے کہ ایمان میں زیادہ تو نقصان ہے آتا ہے ہے نہ آتا ہے امام بخاری یہ بات ثابت کر دی ہے افوا مذکورہ سے کہ امار جز داخلے ایمان کے ہیں اب یہ جو ابواب بھی صبر ایک بات جگر امام بخاری لاتا ہے اس میں مقصود مقصودیا کہ ترغیب بلل اعمال ہے جب تم نے ایمان پہچان دیا کہ یہ تصدیق اور اعمال سی عبارت ہے پھر اعمال کرو نا پھر یہ اعمال کرو سلیما کسی کو نقصان نہ پہنچا یہ اعمال کرو ماں باپ کے حقوق ادا کرو یہ اعمال کرو سلام پڑو مہمان نوازی کرو یہ اعمال کرو دوسرے کے لیے پسند کرو جو اپنے لیے یہ اعمال کرو اور سا نبی پار سے محبت رکھو یہ بھی دوسری ایمان ہے تو مقصود البخاری ان ابواب سے ترغیبان ہے بات سمجھ گئے ہیں اس کے علاوہ تیسرے نقطہ یاد کرو اور یہ تیس تینوں باتیں ہر بات کے ابتدا میں ہیں تکرار پھر نہیں کریں گے تیسری بات یہ ہے کہ ان افوا سے امام بخاری کا مقصود ایک عجیب ہے اور یہ ہے کہ تم نے پہلے ایک باپ پڑھا تھا جنہیں حدیث پڑھی تھی دنیا الاسلام والا خمسن بھائی دین اسلام کی عمارت کتنی چیزوں پر ہے پانچ پر اللہ خمسن سے یہ معلوم ہوا کہ دین اسلام ان پانچوں میں منحصر ہے اعلی کے دین اسلام کے تو باقی اجزا بھی ہیں اعمال بھی ہیں خسائل بھی ہیں صفات بھی ہیں تو ایمان بخاری ان افوا سے وہ جو واہن تھا طالب علم کے ذہن میں بخاری کے پڑھنے والے کے ذہن میں جو واہم تھا کہ ایمان ان پانچوں میں منحصر ہے باب ایمان سے واہم کو اس وحم کا دفیہ کرتے ہیں کہ ایمان کا انحصار ان پانچ میں نہیں ہے ان پانچ کے علاوہ بھی ہے کیسا ہے المسلمون ما سلیم المسلم فکر السلام حب النبی تو گویا کہ ایمان کا انحصار عمر ہم سے تو نہیں ہے اس کے علاوہ بھی ہیں